بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الپ تین سو اڑسٹھ مقبر رحمانیہ یا نی کے مطابق باب الپت باب ہے قسم کے بارے میں قسم کہتے ہیں کہ تقسیم کرنا یا حصہ دینا یہ وہ نہیں جو قسم اٹھانا ہے حلق اٹھانا یہ وہ بات نہیں بلکہ قسم یعنی تقسیم کرنا حصہ دینا اس باب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس باب میں یہ باتیں بیان کی جائیں گی وہ افراد جن کو اللہ نے بار دولت کی حسنا سے نوازا ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ دو تین چار چار تک شادیوں کی اجازت ہے جو ان جس انسان کی مطابق دی گیا ہوں دو یا تین یا چار ان کے درمیان میں تقسیم کرنا برادری کرنا ان کو ان کا حصہ دینا یہ اس بارے میں بات ہے اور اس سے پہلے چونکہ نکاح کا ذکر ہو رہا تھا ان کی مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا تو اب یہاں پہ جب نکاح ہو جائے اور بھی یا دو تین یا چار ہوں تو پھر اس صورت میں ان کے درمیان میں اپنی کوشش کے مطابق طاقت کے مطابق انسان کے لیے عدل اور مسابات برابری ضروری ہے اپنی طاقت کے مطابق باقی انسان مکمل طور پہ برابری نہیں کر سکتا تو مجید میں خود ہے وہ نندی سا جی ہر بھی تم اس بات کی طاقت رکھتے ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل کر سکو یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کیونکہ فطر طور پہ انسان کا میلان بہت جلد کسی چیز کی طرف ہو جاتا ہے کسی کی اچھی عادت دیکھی کسی کی اچھی ادا دیکھی تو انسان کا قلبی بھی میلان پل بھی رجحان کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں تو خود ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ ان کی تو مثالی محبت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ کا قلبی کلبی میدان جو نظرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے اس کی معذرت کی تھی جی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اتنی ہی تقسیم کرتا ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق کر رہا ہوں باقی اس طرف میرا قلبی میدان جا رہا ہے میں اس میں بے بس ہوں تو یہ انسان چونکہ فطرت ان کمزور ہے خود اقل انسان غریفہ جی تو بہرحال اپنی کوشش کے مطابق پوری کوشش کر جی. باقی جس طرح کہتے ہیں نا کہ انسان جب بھی کسی امتحان میں کسی جگہ میں قدم گاڑے تو انسان اپنی پوری کوشش کر لے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور یہاں پہ بھی یہ ہے اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ دو یا تین جیویاں ہیں اس کے پاس تو پھر اس صورت میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے برابری کرنے کی باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں جی. دیکھیے گا میں بھارت وإذا كان للرجل امرأتان أو ثلاثتان فعليه إيضال بينهما في القسمة ذكرين كانت أو سيدين أو إحداهما ذكرًا والبكر طيبًا كما فِي قال عليه السلام من كانت له امرأتان ومَالَ إلى إحديهما في القسمة جاء يوم القيامة شقٌ بائل رضی اللہ, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سیما کہ یہ میری تقسیم ہے یہ میں بائی مکمل کر رہا ہوں جس کا میں مالک ہوں فلاں تو آخذ یا اللہ میرا مواخذہ مت کرنا جس کا میں مالک نہیں ہوں یعنی زیادہ محبت اسی بات کا ترجمان اگر کسی شخص کے دو بیویاں ہوں دو آزاد تو ضروری ہے اس کے اوپر کہ دونوں کے درمیان میں تقسیم میں برابری کرے دونوں کی دونوں باقیہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں یا ان میں سے ایک باقیہ راہوں اور دوسری سیبہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوا فلقت نہیں حصہ دینے میں اس کی باری پوری کرنے میں حصہ دینے میں وہ کسی ایک کی طرف مائل ہوا جہاں ایوم القیامتی وشیق ہو برن تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا جس طرح خارغ زدہ کا ہوتا ہے میرے طائشہ کبھی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان میں کے حصے میں عدل کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری طاقت کے مطابق یہ میری تقسیم ہے میرے بس میں ہے اس میں یہ میری تقسیم ہے فلا تو آخر سی مالا حملے اور جو میرے بچ میں نہیں ہے جس کا میں مالک نہیں ہوں جو میرے اختیار میں نہیں ہے آپ اس میں میرا موقعہ فرمائیے گا یعنی زیادتی ہے محبت میں رویدہ اور کوئی تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں جو ہم نے بیان کر دی ہے اُس پر قدیمہ تو جدیدہ تو سوا اور ادیمہ اور جدیدہ یعنی بیوی پہلے سے ہے نکاب میں کافی عرصہ ہو گیا تو اس کے بعد ابھی کوئی نئی دیوی آ گئی ہے نکاب میں سوا ان یہ دونوں کے تقسیم میں حصے میں برابر ہیں لیکن صلاح کی ما رویہ اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کو ہم نے اوپر بیان کر دیا یعنی دو عورتیں ہوں دونوں کے ساتھ برابری کرنے پڑے گا اس میں چاہے وہ کافر ہوں چاہے سجیبہ ہوں یا جدیدہ ہو یا قدیمہ ہو کوئی بھی ہو اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے مطلع اور یہ ان حقاحی بنا سفا وہ سبھی نہ نتیجہ دیکھا اور دوسری یہ نقلی دلیل بیان کر دی ہے تقسیم کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے حصہ دینے میں برابری کیوں ضروری ہے کہ قسم یعنی حصہ دینا یہ حقوق کے نکاح یہ حقوق نکاح میں سے نکاح کے حقوق میں سے ہر ایک کا حصہ دیا بدرا تصاوت ہو نتیجہ لکھا اور عورتوں کے درمیان میں اس میں فرق نہیں کیا جائے گا حصہ دینے میں قدیم ہو جدید ہو ہو راہبہ ہو کوئی بھی ہو انتخاب میں برابر اختیار کی جائے گی وز اختیار اور زوج یعنی بیویوں کے پاس آنے جانے کا اختیار یہ شوہر کے پاس ہے اندر مستحقہ ہوا تصویر تو کیونکہ بیویوں کے ماں بہن صرف مساوات جو ہیں وہ ضروری ہے واجب ہے دونوں طریقۂ طریقہ, طریقہ مساوات جو ہے نا یہ واجب نہیں اس لیے کہا کہ ان کے پاس آنے جانے کی مقدار کا اختیار شوہر کو ہے تسریت المستحق فل بے طوطر اور تفریح المستحقہ یعنی مساوات واجی جو ضروری ہوتا ہے برابری کرنا اس کا تعلق وہ کس میں ہوتا ہے فل بے ٹوتر اس کا تعلق ان رات گزارنے کے ساتھ المجامات نہ اچھا جو آخری لفظ مجامہ اس کا تو اعتبار جو ہوتا ہے وہ تو نشاط پر ہوتا ہے انسان کی اپنی طبیعت پر ہوتا ہے دلچسپی پر ہوتا ہے رغبت پر ہوتا ہے تو حصہ لینے سے مراد کیا ہوا کہ تقسیم کرنا برابری کرنا اور وہاں پہ اس کے ساتھ بات ستارنا اس کی تفصیل آپ دیکھیے بالکل آسان چیز ہے تبھی مجھے بارلی بڑھ رہی پھر کی ضرورت نہیں ہے آخر میں جو ولی انا کی ایک عقید دلیل پیش کی ہے اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تقسیم ہے حصہ دینا ہے باری دینا ہے یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے جس طرح کے دیگر نکاح حقوق ہوتے ہیں لفقا سکنا رہائش وغیرہ کھانے پینے کا انتظام کرنا اس میں قدیمہ جدیدہ باقیہ یہ بات سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں اسی طرح پسند ہے یعنی تقسیم میری حصہ لہرے میں بھی سب کے اندر برابری اور مساوات کسی کو بھی کسی کے اوپر کوئی تذیرت حاصل نہیں ہاں البتہ ایک الگ چیز ہے کہ ازواج کے بیویوں کے مابین باری مقرر کرنے کا یہ کشور کو ہوتا ہے اور عورتوں کو نہیں یہ آ کرنے والے اختیاروں سے یہی بات فرما دی ہے اس لیے کہ عورتوں کے مابین بیویوں کے مابین صرف تصویر اور برابری واجب ہے ان کا طریقہ واجب نہیں ہے یعنی ہر بیوی اپنے حق اور حصے کا تو مطالبہ کر سکتی ہے لیکن شوہر پر دوسروں کے حق اور حصے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں لگا سکتی اور تصویر یہ رات گزارنے سے ایک یہاں قیام کرنے سے متعلق ہے جانت کا حصہ کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو انسان کی خود دلچسپی رحمت وغیرہ پر ہوتا ہے انسان کے احتام الرطن بلکو خرا مسن بن یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے دو بیویوں سے کوئی ایک آزاد ہو اور دوسری ہو سولقسم تو آزاد عورت کے لیے قسم کا یعنی حصے کا دو تہائی حصہ ہوگا اس کے لیے ولی العمد اس وادی کے لیے ایک حصہ ہوگا ایک تہائی ہوگا فضائی کا اسی کے اوپر حدیل ہوئی ہے اس لیے باندھ کی جو حلت ہوتی ہے وہ آزاد عورت کی کم ہے حقوقی لہٰذا حقوق میں بھی اس کمی کو نمایاں کرنا ضروری ہے ظاہر کرنا ضروری ہے بل مکاتبہ تو مذبرہ مسجد اسی طرح مکاتبہ مذبرہ اور ان میں ورد جو باندیاں ہیں وہ بھی باندھی کے ہی پر منزلہ ہے لیکن ریخا پیم نہ پاؤ اس وجہ سے ان کے اندر بھی رقیت موجود ہے تو اس عبارت میں یہ مطلب بتلا دیں اگر کسی شخص کی دو بیویوں سے ایک آزاد ہو دوسری باندھی ہو تو اس صورت میں اصم اور باری وغیرہ میں مساوات نہیں ہوگی تو وہاں جہاں دو آزاد عورتیں وہاں برابری ضروری ہے یہاں آزادی ہے, ہے اس میں مساوات ضروری نہیں ہے یہاں آزاد اور دو تہائی حصہ ملے گا ترسین کا اور باندھی کو ایک تہاری اور اس میں کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ اثر مارد ہوا یعنی حدیث وارد ہوئی ہے جہاشے میں لکھا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی فرمایا کے آزاد عورت کے لیے دو حصے ہیں تقسیم کے اور گاندھی کے لیے ایک حصہ ہے جی ہاں اور یہ صحابہ کا اجواعی مسئلہ ہے کسی اور صحابے نے اس کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا فرمایا ولی انا خلو سے اخلی دلیل اور کہ آزاد عورت کے مقابلے میں باندی میں خلت کیا ہے کم ہے اسی, کیوں؟ اسی وجہ سے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکال کرنا جائز نہیں ہے جی ہاں جب خلت اور دیگر آ باندی آزاد عورت سے پیچھے ہے تو اس حکم یعنی قسم اور تقسیم اور باری کے حصے میں بھی اس سے پیچھے ہو ہوگی اور دو کے مقابلے میں ایک تہائی کی حساب ہوگی آخر میں بل مقاطبہ و مطبرہ امل بلد یہاں سے جی فرمایا کہ مقاطبہ مطبرہ امل بلد میں کسی نہ کسی درجے میں ان میں چونکہ باقی رہتی ہے قائم رہتی ہے اس لیے جو حکم باندھی کا ہوگا وہی ان کا ہوگا اگر کسی آزاد ہو اور مقاتبہ ہے یا مدبرہ ہے یا ان یاد ہے تو ان کو بھی وہی حصہ ملے گا یعنی تقسیم کا ایک تہائی ملے گا دو تہائی آزاد کو دیا جائے گا ان کے ساتھ ہی وہاں قال ابن حفص لهنا في القصر في حال التفدي 21 قول لو ذكر من واحد الا اي يقرا بينه فيسافر بمن خرج قراته وقال الشافعي رحمه الله القراءه مستحقه لما روي ان النبي عليه الصلاه كان اذا اراد سفرا ابرا بري لصاحبه الا نقول ان القراءه لتثبيب قلوبهم من باب الاستحباب اچھا بھائی یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر دیا جائے فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں سفر کی حالت میں عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے بارش میں کوئی حق نہیں ہے بس خاظن یا شوہر جس کو چاہے ان میں سے بیبیوں میں سے اپنے ساتھ سفر پر لے جائے اور بہتر یہ ہے اکثر یہ ہے کہ ان کے درمیان میں پورا ڈالے پھر جس کے نام پر پورا نکل آئے اس کو سفر میں لے جائے امام شاہ فرماتے ہیں القرآم کچھ صحبتوں لمبا ہو گیا پورا ڈالنا یعنی پورا اختیار کرنا یہ طریقہ یہ واجب ہے کیا وجہ اس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کانا اذا آرادہ سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان میں کورا ڈالتے تھے جس کے نام کورا نکل آتا اس کو اپنے سفر میں لے جایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے کورا ڈالنا کیا ہے انسان کے لیے واجب ہے جبکہ اہداف رحمہ کا مسئلہ یہ کوڑا ڈالنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ بہتر ہے افسل طریقہ ہے کہ ڈالا جائے مگر کو اختیار ہے جس کو چاہے وہ سفر میں لے جائے उसकी वजह अल्ला नकुलिसना कूड़ा डालना जो है ना ये तो औरतों की दिलजोई के लिए है उनको दिलों को, उनके दिलों को अच्छा करने के लिए है उनकी दिलजोई के लिए होता है जरूरी नहीं है लिहाजा ये अमर इस तहबाब की से होगा ये مستحب امر ہے اور اس وجہ سے ہے کہ سفر کرنے کی حالت میں عورت کا کوئی حق نہیں, نہیں ہے کیا آپ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ سفر میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ رکھنے کا حق مرد کو ہے لہٰذا اسے یہ بھی حق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی سفر میں ساتھ نہ رکھے دی. نام شاطر احمد صدر نے جو دلیل دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس فخر میں جایا کرتے تھے تو کوڑا ڈالا کرتے تھے اس کا جواب امن کی طرف سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ بیویوں کے درمیان کورا اندازی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح لازم نہیں تھا بلکہ یہ کوڑا ڈالنا ازواج مظاہرات کے لیے ان کی دل جوئی ان کی دلداری کے لیے یہ عمل ہوا کرتا تھا اور اس طرح کی چیزوں سے کسی بھی چیز کا وجود ثابت نہیں ہوتا اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت اقامت میں یعنی حالت حضر میں سفر میں نہیں حالت اقامت میں آپ پر باری متعین کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ضروری نہیں تھا تو جب حالت حضر میں حالتِ اعتماد میں ضروری نہیں تھا تو حالتِ سفر میں ایسا کہتے ہو سکتا ہے جی ہاں کیونکہ پران میں آیا تھا ترجیح منتشا میں ہوں نا بسوں کا منتشا جی ہاں اور پھر تیسری تیسری اس کی دل یہ دی ہے کہ کون بازی کے واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سفر کی حالت میں شوہر اور عورتوں کا کوئی حق نہیں رہتا اس وجہ سے شوہر کو مکمل اختیار آتے ہے کہ وہ ترحے طرح سفر کر لے اکیلا سفر کر یہ کسی کو اپنے ساتھ نہ رکھے اس کی مرضی ہے کسی کو ساتھ رکھ لے یہ اس کی مرضی ہے تو جب اس کو یہ اختیار ہے مرض میں یہ اختیار ہے کہ وہ اکیلا سفر کر سکتا ہے تو اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ سفر میں کسی کو لے جائے تو جس بیوی کو بھی سفر میں لے جائے اس کی مرضی ہے اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کسی کو بھی اس میں ٹانگ اڑانے کی یا اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل دی ہے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضراء مظاہرات کے دلچوڑی کے لیے ایسا کام ہوا کرتا تھا ح صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت اقامت میں بھی کی ضروری نہیں تھی تو حالت سفر میں کیوں کر ضروری ہو اور تیسری وجہ نے یہ بیان کر دی اس حدیم سے دعا دیا کہ شوہر کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ اکیلا سفر کرے اس کو یہ اختیار ہے تو اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی چاہے اپنا سفر کا ساتھی بنا لے چاہے اس کے اوپر کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں وہ نراضیت احجد بتر کے قتمی والی صاحبات یہاں جاگا اور اگر دیدیوں میں سے کوئی ایک اپنی باری کو چھوڑنے پر رضامند ہو جائے اپنی دوسری صاحبہ کے لیے یعنی سوکن کے لیے چھا کر یہ جائز ہے جب سوال کیا تھا وہ آپ سے مراجات کر لے رضی اللہ عنہ. اور اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے وقت کر دی تھی بنا دیتی کہ میں اپنی باری کا سوال مطالبہ نہیں کرتی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اگر بن سے زمان رضی اللہ عنہ کو سلاخ دی تھی تو اس پہ حضرت سودا بن زمان نے یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھی رکھی مراجہ کرنے لیجیے میں اپنی باری معاف کرتی ہوں اسے حضرت عائشہ کے حق میں قربان کرتی ہوں تو اس سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ اگر کوئی بیوی ایسا کرتی ہے کہ اپنے سوکن کے لیے باڑی کو رپت کر دیتی ہے پیڑھی جائے گا جو بعد میں واجب نہیں ہوا پلا اس نے ایسے حق کو ساغت کر دیا جو ابھی تک واجب نہیں ہوا اس لیے سات بھی نہیں ہوگا مسئل ثابت ہو گیا ایسا کرنا ٹھیک ہے رضا یہ کتاب حکام رضاک کے بارے میں ہے رضا کا ہوتا ہے دودھ پینا اور رضا کے استعلمی معنی سے یا واقف نہیں اس کا مانا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کسی بچے کا مخصوص مدت میں یعنی مدت رضاعت میں وہ اختلاق ہے اس میں کہ دو سال ہے یا اڑھائی سال ہے یا تین سال ہے مدت رضاعت میں کسی عورت کا دودھ پی لینا اسے کہتے ہیں رضاعت کتاب الرضاعت سے انشاء ہم پر شروع کریں